بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام پیش خدمت ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے دیے گئے ایک اسرانے میں انتیس مارچ سن انیس سو عیسوی کو فرمائی تھی الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد محمدين وآلين وصحبين أجمعين ومن تبعهم بعسان ودعا بدعبتهم ولا يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغطا إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسر الجسد كله حضرات علی مقام مجھے تجربہ ہے کہ جس مصنف پر کثیر تعداد ممتاز ترین شخصیتیں اور نامورانے ملک جمع ہوں وہاں نام لے لے کر ان کا من کا آغاز کرنا بعض اوقات بڑا خطرناک ہوتا ہے ان میں سے اگر کوئی ایک نام بھی رہ جائے تو اس کو بڑی کوتاہی ناانصافی پر محمول کیا جاتا ہے اس لیے میں سب حضرات معذرین کو جو رونق فروز ہیں اسٹیج پر ان سب کا نام لے کر ان سب کا اجمالی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور حاضرین جلسہ کبھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں حضرات میں یونیورسٹی کی اصطلاح میں کالجوں یونیورسٹیوں کی اصطلاح میں امتحان کا لفظ بولتا ہوں کہ میں نے بہت سے امتحانات دیے ہیں لیکن آج ایک بہت بڑا امتحان ہے مجھے اس امتحان کا بالکل اندازہ نہ تھا کہ میرا اس طرح سے خیر مقدم کیا جائے گا میری حقیر ذات کو اس طرح نمایاں کیا جائے گا میں حقیقت ایک تعلق کے احترام میں اور ایک نسبت گرامی کے لحاظ کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوا تھا کہ نباب عبید الرحمٰن خصاب شیروانی مرغوم کے نام پر جو یادگار قائم کی جا رہی ہے جسے مارت کے پتہ ہے میں اس کا شرف حاصل کروں اس لیے کہ یہ مجھ پر ایک دینی لی اور ایک خاندانی فریضہ میرے دوش نتما پر ہے اور میرے لیے بات باعث اعزاز ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے واحم خیال میں بھی بات نہیں تھی کہ یہاں میرے استقبال کے لیے اعزاز کے لیے اظہار تعلق کے لیے ایسی موقع مجلسیں ہوں گی اور ایسے متاثرات جمع ہوں گے یہ کہیں میرے ومان بات نہیں تھی اس میں ایک امتحان کی بات یہ بھی ہے کہ جن الفاظ میں نظم و نصر میں اور جس قطیبانہ و ادیبانہ انداز میں میری حقیقات کا ذکر کیا گیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ میں صرف شکریہ پر اکتفا کروں اور میں آپ کی آپ کے موکر ادارے کی اور اس کی اس کارناموں کی اور اس کی خدمات کی, م, کی تعریف کروں ان کا ذکر کروں اور اس کے بعد آ, اور کوئی قدم آگے نہ بڑھاؤں کیونکہ میں اس کو ایک بڑی ناصفاسی اور حقیقت میں ایک ناشکری سمجھوں گا کہ میں صرف شکریہ پر اکتفا کروں اور انسان کا قاعدہ ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے تعلق خاطر ہوتا ہے اور جس کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اور جس کے جو اثرات جتنے وسیع اور عمیق پڑھ سکتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے سامنے جیسے کہتے ہیں کہ عشق ہزار بدگمانی عشق ہزار بدگمانی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل مخلصانہ طریقے پر اس سے اس کی مدو توسیع پر اکتفا نہ کی جائے بلکہ اس کے لیے اس کے اس کے بارے میں جو امکانات ہیں جو خطرے ہیں اور جس کو جس اور لوگ جس کو اس کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بھی اظہار کر دیا جائے اس لیے میں اس کو شکر گزاری اور سپاس گزاری کا ایک ایک فرض اور ایک تقاضا سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس نقطۂ نظر کو اس احساس کو پیش کر دوں جو احساس اس وقت پوری علمی دنیا میں اور پھر ہندوستان کی ملت اسلامیہ میں اور پھر خود ہندوستان کی سرزمین میں مسلم علی گڑھ سے کے بارے میں پایا جاتا ہے اور جو توقعات لوگ رکھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی رسم اللہ الشار فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک مزغے کا گوشت ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے اور وہ اگر بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جائے وہ کیا ہے وہ قلب ہے وہ دل ہے تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کا جسم طویل عاریض بھی ہوتا ہے انسان جسیم ہوتا ہے مختلف اعضاء کا مجموعہ ہوتا ہے لیکن ایک طبیع حاضق اس کی نمس پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی نفس سے وہ پہچان جاتا ہے کہ اس انسانی جسم کو کیا عوارض درپیش ہیں کیا اس کی اس کے اس کی اندرونی حالت کیا ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے نہ اس پر لیکن پورے جسم کا جائزہ لے لیتا ہے میں مسلم یونیورسٹی جیسی عظیم الشان تاریخی عالمگیر شہرت کی اور جس پر ملت کی ملت ہندیہ کم سے کم بہترین ذہانتیں اور بہترین عملی و علمی صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں اور جس کے جس کے آغوش میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے بہترین جگر پارے ڈال دیے ہیں میں ایک تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کی ملت نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اور بہترین اپنے قابل فخر فرزندوں کو کسی اور ادارے کے اس طرح سپر نہیں کیا میں اس میں کسی کی کسی کی, کی, کی بے بے بے تحقیر نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جس طرح ہندوستان کے مسلمان مسلمانوں نے اور یہاں کے شریف خاندانوں نے اور یہاں کے ان خانوادوں نے اور ان, ان انسانی مجموعوں نے جن کی ایک قابل فخر تاریخ رہی ہے اور جنہوں نے مختلف صدیوں میں اور مختلف تاریخ کے مختلف دوروں میں انہوں نے افراد پیدا کیے ہیں جو انہوں نے ملک پر قوم پر بڑے گہرے اثرات ڈالے ہیں بعض اوقات انقلاب کر دیا ہے ان خاندانوں نے اپنے بہترین جگر پاروں کو اپنے دل کے ٹکڑوں کو اور اپنے خاندانی خصوصیات کے جو بعض اوقات صدیوں کی پرانی تھی بعض اوقات ہزار سال کی پرانی تھی اور بعض بعض تیرہ سو سال کی پرانی تھی ان جگر پاروں کو اگر کسی آگوش میں ڈالا ہے اعتماد کے ساتھ اور امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ اور بسی امکانات کے ساتھ وہ اور اور, اور, اور بہت گہرے اندازوں کے ساتھ تو وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے اس لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا معاملہ ایک محض یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ ملت اسلامیہ ہندیا کی نو کی امین ایک امین اور ایک اس کے ایک ذمے دار اور اس کے ایک ایک بہت بڑے خواب کی تعبیر خواب کو پورا کرنے والے ادارے کی حیثیت ہے کہ اگر یہاں وہ ان کی توقعات پوری ہوئیں اور ان فرزندوں کو ان خاندانوں کے جگر پاروں کو ان ذہین خاندانوں کے ان علمی خاندانوں کے ان شریف خاندانوں کے ان صحیح عالی نسب خاندانوں کے ان جگر پاروں کی اچھی تربیت کی اور ان کو یہاں سے پڑھا لکھا کر ہی نہیں بلکہ بنا کر آراستہ کر کے ان کو ان کو بہترین اخلاقی تربیت دے کر اور جس کو میں نے اپنے, اپنے اپنے صبح کی تقریر میں بار بار کردار کے لطف ادا کیا ہے یعنی کیریکٹر ایک نمایاں اور امتیازی کریکٹر اخلاقی استقامت اخلاقی حوصلہ مندی اور بلندی اور اعتماد نفس اور اپنے علم پر اپنے علم پر اعتماد اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کے حیثیت سے کے حامل کے حیثیت سے یونیورسٹی نے نکالا تو یونیورسٹی نے وہ اس کا ایک شریفانہ جواب دیا اور, اس کا اور ان خاندانوں کو نہیں بلکہ ملت کو ملت, ملت, ملت پر احسان کیا اس نے اس یونیورسٹی کا معاملہ کسی ایک اصطلاحی درسگاہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک تاریخی ایک امانت خانہ ہے اور کہنا چاہیے کہ ایک تاریخی خزانہ ہے ایک ملی خزانہ ہے جس کو اپنے ان جواہرات کی پوری حفاظت کرنی چاہیے اور ان جواہرات کو چمکا کر آخری حد تک چمکا کر اور ان کو تابا درخشاں اور تاباں بنا کر ملت کو واپس کرنا چاہیے یہاں سے صرف گریجویٹس کا نکلنا یہاں سے صرف سکالرز کا نکلنا یہاں صرف ان لوگوں کا نکلنا جو ملازمتوں کے لیے فٹ پائے جائیں ان کے لیے موضوع پائے جائیں اور جو ملک کے انتظامیہ میں انتظامیہ کو بہترین صلاحیتیں فراہم کریں اور جو اپنے خاندانوں کی اچھی طرح پرورش کریں یہ ہرگز کافی نہیں میں علمی تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی اور ایک علمی درسگاہ اور ایک علمی مکتب فکر کے ایک نمائندے کی حیثیت سے بھی اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے کے حیثیت سے بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جو میں نے حریض صاحب کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں انسانی میں ایک ایسا مضغہ ہے ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پھر سارا جسم بگڑ جائے اس لیے یہاں جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے ایک ایسی نسل ایسی نسل نئی نسل کے وہ افراد ملک کے سامنے پیش کریں جو جو ایمانی حقائق کے پر ایمان, ایمان، پر یقین رکھنے والے ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی تعلیمات کے وہ پورے طور پر حامل اور اس،, اس کے نمائندہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اصولوں کے پابند ہوں اور اس کے ساتھ ایک کردار رکھتے ہوں اور ایک بلند نگاہی بلند نگاہی و خودداری کے حامل ہوں ابھی ہمارے بزرگ نے واقعہ سنایا کہ محبوب الہی یا کسی اور بزرگ نے حضرت محبوب الہی پاؤں پھیلائے بیٹھے بیٹھے دھوپ میں سردیوں کا زمانہ تھا تو کہا گیا کہ بادشاہ آ رہے ہیں آپ پاؤں سمیٹ لیں تو انہوں نے کہا جو جو ہاتھ سمیٹتا ہے اس کو پاؤں سمیٹنے کی ضرورت نہیں میں اسی طرح کا واقعہ آپ کو ایک عرب ملک کا سناتا ہوں کہ حلب میں شیخ سعید حلبی تھے وہ درس دے رہے تھے مسجد میں درس دے رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ جو درس دیتا ہے اس کی پشپ قبلے کی طرف ہوتی ہے اور اس کا چہرہ دروازے کی طرف ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کون آ ہے کون جا رہا ہے لیکن جو طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا چہرہ مسجد کی دیوار کی طرف ہوتا ہے قبلے کی طرف اور وہ نہیں جانتے کون آیا محمد علی پاشا جو بانی سلطنت خدیبیہ کا ابراہیم پاشا جو بانی سلطنت الخیبیہ محمد علی کے فرزند تھے اور بہت ہی اس وقت کی ایک بہت باجبرو شخصیت سمجھے جاتے تھے اور جن کے نزدیک کسی کا سر قلم کر دینا کوئی بات نہیں تھا وہ تشریف لائے وہ وہ آئے اپنے پورے پہرے اپنے پورے سیکورٹی کے ساتھ اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ اور وہ کھڑے رہے اور وہ ان کو اس وقت نقرس کی تکلیف تھی گاؤنڈ کی تکلیف تھی شیخ سعید اہلبی کو تو پاؤں پھیلائے ہوئے تھے مسجد کے دروازے کی طرف ادھر ہی آ محمد علی پا، ابراہیم پاشا کھڑے ہو گئے طلبا نے کہا کہ ہزار تکلیف ہو شیخ کو ہمارے استاد کو ہزار تکلیف ہو لیکن اتنا اتنا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ملک حاکم آ جائے تو وہ پاؤں پاؤں نہ سمیٹ سکیں لیکن دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں ان کے پاؤں نے پاؤں پھیلائے رہے اس کے بعد جب طلبا نے دیکھا کہ پاؤں نہیں سمیٹتے اور وہ ایک جبار شخص ہے تو انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ اب گردن زدنی کا حکم ہوگا کہا جائے گا گردن اڑا دو تو جب گردن اڑائی جائے گی تو ان کا خون ان کا آآ آآ قابل احترام خون ہمارے دامن گریواں پر نہ پڑے تو انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے لیکن ایسا اثر پڑا ابراہیم پاشاہ پر کہ وہ کھڑے دیکھ، دیکھ دیکھ دیکھ دیکھتے رہے اس کے بعد چلے گئے اور بعد وہاں سے انہوں نے ایک تھیلی بھیجی ہے کی ان کے سامنے تو انہوں نے جو اس پر فقرہ کہا وہ تاریخ میں آب سے لکھنے کے قابل ہے اور اس فقرے نے جو انہوں نے فرمایا مجھے وہ یاد دلا انہوں نے کہا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا جب میں نے پاؤں پھیلائے ہے میں وقت کے سامنے تو میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھیلی لینے کے لیے تو بہرحال ہمیں اپنے طلبہ کو اس طرح بنانا چاہیے کہ ملک میں وہ اس طرح پہچانے جائیں وہ اپنی اپنی جوہر ذاتی اور اپنے اپنے قابلیت اور اپنی زباندانی اور اپنی خو، صلاحیت انتظامی اور اپنے اپنی ذہانت اور اپنی, اپنی کارکردگی سے نہ وہ ضرور میں میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو اس کی, اس کی اہمیت کا انکار کروں واقعات پر میری نظر ہے میں جانتا ہوں یہ چیزیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر بھی وہ اس بات کا بھی نمونہ بنے کہ ہم ضمیر فروش نہیں ہیں ہم کسی حالت میں ضمیر بیچ نہیں سکتے مجھے اس موقع بے اختیار علامہ اقبال کے اشعار یادائج میں سنا دوں کہ وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کے دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مقرو من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ دیکھے نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ پائے میں نے شیخ و برہمن پھر آخیر کا شعر جو حقیقت میں آپ اذر سے لکھنے کے قابل ہے پانی پانی کر گئی مشکو قلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مشکو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرہ نتن پانی پانی کر گئی مشکو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرہ نتن یہ تعلیم یہ مسلمی یہ تحرنیργی میں میں یہ بہت سے قدیم تعلقات کے بنا پر آپ کو معلوم ہے کہ سید احمد خان سعید احمد محروم رحمۃ اللہ علیہ ان, ان کے خاندان کو سید احمد شہید خاندان سے تعلق تھا علاوہ سیادت کے رشتے کے میرے معلومات یہ ہیں کہ ان کی والدہ بیت تھیں سعید احمد شہید سے اور سید احمد نام انہوں نے رکھا اپنے پیر کے نام پر ان کے بار شاہ غلام علی صاحب کے مرید تھے سر سید کے اور ان کی والدہ سعید احمد شہید کی مرید تھی تو میں میرے دل میں بچپن سے یعنی صرف نئی کان میں نام پڑا ہو بلکہ وہ دل و دماغ میں بھی وہ نقش ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان, ان, کی ان کی نظر اور ان کی توقعات اور ان کے اندازے اور ان کی اپنی محنتوں کا ثمر جو سمجھتے تھے وہ اس میں ہرگز محدود نہ تھا یونیورسٹی سے وہ لوگ نکالے جائیں جو اسامیوں کے قابل ثابت ہوں اور ان کو وضے ملیں اور وہ اپنے خاندانوں کی پرورش کریں اپنے محدود خاندانوں کی پرورش کریں اور اچھی طرح کھائیں پیئیں اور عام سے زندگی گزاریں انہوں وہ ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو اس ملک کی قیادت کرے اور یہی وجہ تھی کہ اس آپ کی یونیورسٹی نے ہندوستان کو ملت اسلامیہ انڈیا کو بر ہند کو میں صرف ہندوستانی بر صغیر ہند کو اس کوچک کو وہ افراد دیے جن کی مثال نہیں ملتی مولا محمد علی جوہر ان کی قربانیاں معذ علی خان کی ذہانت ان کی شاعری اور اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جن کو جنہوں نے بعض سیاسی انقلابی کام کیے ہیں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس سے برگوانیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ کام کیے کہ جو اس وقت تقریباً ناممکن سمجھے جاتے تھے وہ اس سے نکلے اس کے علاوہ مصنفین و فکرین اور اہل قلم اور وہ انگریزی پر قدرت رکھنے والے اور دانشگاہوں کے چلانے والے وہ سب نکلے لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک ایسے طبقے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور آپ ہی ہمارے اساتذہ کرام یونیورسٹی کے اساتذہ اور اس کی اس کے ڈائنیشور یہاں سب موجود ہیں اور جو اس کا خاکہ بناتے ہیں اور جو اس کے لیے نئے راستے پیدا کرتے ہیں اور ان پر چلاتے ہیں وہ موجود ہیں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے طبقے کو پیدا کریں کہ جس کی طرف نگاہیں اٹھیں میں نے یہ بات انگلستان میں کہی میں نے یہ بات امریکہ کے اپنی تقریروں میں کہی کہ اس طرح آپ کا رہنا کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو یہاں اس طرح رہنا چاہیے کہ انگلیاں اٹھے کہ کون جا رہا ہے یہ تو ہم سے مختلف معلوم ہوتا ہے یہ اس کی نگاہیں پاک ہیں اس کے دل پاک ہیں اور اس کے خیالات پاک ہیں اور یہ انسانیت کا ہمدرد ہے اور یہ ملک اور یہ ملک کے لیے باعث زینت ہے وہ میں اس موقع پر شہید کے ذکر کی رعایت کے ساتھ ارض کرتا ہوں کہ پشاور میں پشاور فتح ہوا تو اس کو کچھ عرصہ گزر گیا کچھ مہینے گزر گئے یا ہفتے گزر گئے اور وہاں مجاہدین کی فوج وہاں پڑی رہی تو ایک مرتبہ ایک پٹھان نے پشاور کے ایک پٹھان نے اسے حساب کی جماعت کے ایک آدمی کا دامن پکڑا یا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی صاحب جیسے ٹوٹی پوٹی وہ جانتے تھے مجھے ایک بات بتا دیجئے کا کیا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہندوستانیوں کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کا کہ نہیں بتا کہ شکریہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے کیا بہت دور تک مجھے نظر آ رہا ہے انہوں نے نہیں کوئی بات ضرور ہے آپ لوگوں کی نسلی طور پر کوئی نظر دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نظر کمزور نہیں ہوتی میں بتا سکتا ہوں سامنے کیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسے پوچھنے کی ضرورت کیا پڑی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی فوج اس میں رات میں نوجوان ہیں اور تندرست ہیں اس لیے وہی لوگ لڑ سکتے تھے جہاد کر سکتے تھے یہاں ہفتوں سے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ مہینوں نہیں بلکہ سالوں سے اپنے گھر سے دور ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور میں سے اکثر شادی شدہ ہیں لیکن میں نے آپ کی فوج میں سے کسی کو کسی نامحرم عورت کی طرف سے طرف نظر اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے کہا ایک کی بات ہو دو کی ہو چار کی ہو یہ پوری کی پوری فوج سو فیصدی اتنی پا, پا, پا, پا, پاک دامنی پاک نگاہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھ, دیکھ سکتے ہی نہیں تو دیکھ کر کیا دیکھنے سے کیا فائدہ تو میں سمجھا کہ آپ کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نسلی طور پر بعض کمزوریاں ہوتی ہیں تو مجھے پوچھنے کی ضرورت پڑ کہ جی نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مجید کی ساحد پر عمل ہے قرل مومن یا اردو میں فروج مومن اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اپنے نگاہوں کو پاک رکھیں اور یہ ہمارے امام کی تربیت کا نتیجہ ہے تو میں یہ عرض کروں گا والنی اس کے بعد پھر کب موقع ملے ملے نہ ملے زندگی کوئی اعتبار نہیں اور زندگی بھی رہے تو پھر ایسے مؤر اجتماعات کی ایسے چیدہ اور برگدیدہ اشخاص کے ایک جگہ جمع ہونے کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایسے طلبہ کو نکالیں جو اپنے اخلاقی طور پر اور علمی ذہنی طور, طور پر اور علمی طور پر ہر طرح سے وہ ممتاز ہوں اور یہ سمجھا جائے کہ علی گڑھ کا علی گڑھ کا گریجویٹ علی گڑھ کا تعلیم یافتہ رشوت نہیں لیتا علی گڑھ کا تعلیم یافتہ ناانصافی نہیں کرتا علی گڑھ کا تعلیم یافتہ کوئی امتیاز نہیں برتتا کسی خاندان اور خاندان کے درمیان قوم و قوم کے درمیان بھی نہیں مذہب مذہب کے درمیان بھی نہیں جب انصاف کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ انصاف کرتا ہے اور بے طریقے پہ انصاف کرتا ہے اسی طریقے سے پھر ذہنی طور پر بھی آپ سکہ کوئی قوم خاص طور پر اس عہد ترقی میں اور عہد علم و فن میں اہد صحافت میں اہد ادویات میں عہد تحقیقات میں کوئی قوم کوئی ملت اپنا وہ عزت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنا ذہنی سکہ نہ جمع دے اپنی علمیت کا اپنی علمی تفوق کا اپنے علمی امتیاز کا اپنی محنت و کابش کا اپنی قوت مطالعہ کا اپنی وسیع النظری کا جب تک وہ سکہ نہ بٹھا دے اس تک تک اس کا احترام نہیں ہوتا تو آپ کے ہاں سے ایسے لوگ نکلے جو ایک طرف تو انگریزی پر پوری قدرت رکھے اور علمی اور تحقیقی کام کی پوری صلاحیت نہیں بلکہ ان کے اندر اس کا جذبہ اور جوش ہو اور دوسری طرف اخلاقی طور پر دینی طور پر بھی وہ ایک امتیاز رکھتے ہوں وہ فرائض کے پابند ہوں میں صفائی سے کہتا ہوں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں وہ فرائض کے پابند ہوں یعنی لوگ کہیں کہ یہاں علی گڑھ کا ایک جج بیٹھا ہوا ہے نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھے گا تم اطمینان رکھو وہ نماز نماز کے لیے ضرور اٹھیں گے جس صاحب نماز کے لیے ضرور اٹھیں گے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسی مصروفیت ہو لیکن جب نماز کا وقت آئے تو نماز کے لیے اٹھے یہ بات لوگوں میں معروف اور مسلم ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے اور رشوت کا نام بھی ان کے سامنے نہ لینا ورنہ پھر وہ تمہارا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا یہ بات علی گڑھ کے گریجویٹس علی گڑھ کے فضلہ کے لیے ایک تمغے امتیاز ہو اور ایک نشان ہو جیسے آگے آگے ایک جلوس چلتا ہے اس طریقے سے نیک کا اور برن نگاہی کا اور پاک دامنی کا اور عالی نظری کا ایک گویائے ایک جلوس آگے آگے چلے وہ جلوس انسانی شکل میں نہیں ہوگا لیکن وہ ان روایات کی شکل میں ہوگا ان تجربات کی شکل میں ہوگا جو اس کے بارے میں کیے جا چکے ہیں یہ اگر ہمارے ان حضرات نے جو ان کے ہاتھ میں سے کار ہے یونیورسٹی کی وہ ہماری ہر طرح قابل احترام اور ہماری ان سے طرح کی توقع قائم کی جا سکتی ہے انہوں نے اساتذہ قابل احترام اساتذہ نے اور تربیت کرنے والوں نے اور حوصلوں کی نگرانی کرنے والوں نے اور علمی مشورہ دینے والوں نے ریسرچ کا کام کرانے والوں نے اگر یہ فریدہ انجام دیا یا یہ خدمت انجام دی تو پھر علی گڑھ کا نام بلند ہوگا صرف یہی نہیں پوری ایشیا میں اور پوری دنیا میں اس کا سکا اور یہی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سر سید علیہ الرحمہ کی نظر صرف اس پر نہیں تھی کہ مسلمانوں کو سامیاں نہیں مل رہی ہیں اس لیے انگریزی پڑھانی چاہیے تاکہ ان کو نوکریاں ملیں اور اپنے گھروں کی پرورش کر سکیں ان کی نگاہ ان کے آپ اگر آثار السردید پڑھیں آحثید میں جس طرح شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے جس عقیدت مندی کے ساتھ کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ, وہ قلم سے روشنائی سے لکھ رہے ہیں وہ دل سے بات نکل رہی ہے اور حسیر امت شہید کا تذکرہ کیا ہے اس سے آپ ان کو ان کے جذبات کو اور ان کے ان کے مسلک کو اور ان کے طرز فکر کو آپ معلوم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان کے ساتھ ایک بڑی ناسفاسی ہوگی اور لفظ نہیں بولتا نہ صفاسی اور ناقدری ہوگی اگر ہم نے یونیورسٹی سے صرف ان لوگوں کو نکالنا اپنا فرض سمجھا جو ملازمت کرنے کی اہلیت رکھ سکے ملازمت کر سکیں اور اچھی اچھی اسامیاں پا سکیں اور اپنے محدود خاندانوں کی پرورش کر سکیں یہاں سے قائد قائد, قائد قائد قائدین کو نکلنا چاہیے جو ملت کی قیادت کریں اور جو اس وقت ملک و قوم پر دورہ پڑا ہوا ہے ہسٹیریا کے جو دورہ پڑا ہوا ہے یہ فرقہ وارانہ فسادات کا دولت پرستی کا رشوت خاری کا اور بے حسی کا اور وہ وارانہ منافرت کا اس دورے کو دور کر سکیں اس کا علاج کر سکیں اور اس کے سامنے وہ سیاہ صفر ہو کر کھڑے ہو جائیں اور ملک کا رخ پھیرنے کی کوشش کریں کا تخریب کے بجائے تعمیر کی طرف اور فساد کے بجائے صلاح صلاحیت اور اس سلو صفائی کی طرف اور بدگمانی کے بجائے گمانی کے طرف اور بجائے ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہنے کے ایک دوسرے سے مل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اور اس ملک میں آئندہ نسل کو اطمینان کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے قابل بنانے کے لیے وہ اپنی ذہانتیں اپنی توانائیاں صرف کریں حضرات میں آپ کی اس آپ کی اس مہمان آوازی اور آپ کی اس عزت افزائی کا یہی حق سمجھتا تھا اور یہی اس کا فرض سمجھتا تھا کہ میں آپ کے سامنے اپنے کے اپنے ضمیر کے مطابق ہی نہیں بلکہ اس اس عظیم الشان درسگاہ کے عظیم بانی کے کی توقعات اور ان کی امیدوں اور ان کے خیالات کی ترجمانی کا کسی درجے میں فرض ادا کروں اس طرح میں شکریہ ادا کر سکوں گا آپ کے ان شفاشناموں کا آپ ان جو نثر و نظم جو چیزیں میری حقیق ذات کے بارے میں کہی گئیں پڑھی گئیں ان کا میں شکریہ یہی سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہاں سے ملت کے وہ جواہر پارے ملت کے وہ لال و گہر پیدا کر کے نکالے جو صرف اپنے محلوں کو اور خاندانوں اور قصبات کو نہیں ہندوستان کو چمکا دیں ان کی روشنی باہر تک پہنچے میں امید کرتا ہوں کہ سے آپ میری اس گزارش کو کسی درجے میں آپ اپنے ذہن میں اپنے بلند ذہن میں اور اپنے علمی ذہن میں اور اپنے تعمیری ذہن میں آپ جگہ دیں گے اور اب یونیورسٹی کا رخ اس طرف ہوگا کہ وہ اس ملک کو اس موجودہ امتحانات مشکلات <متحدث> سے نکالنے کے لیے افراد پیدا کرے جو اس ملک کو صحیح راستے پر لگائیں اور یہی وہ وہ کردار ہے اور وہ میدان ہے اس کو مطلب محمد علی جوہر نے اور تحریک خلافت کے لمبرداروں نے اور یہاں سے نکلنے والے فاضل گریجویٹس اور جو یہاں کے اسکالر تھے انہوں نے انجام دیا اور اب یہ کچھ ایک کرسے سے اس میں ایک, ایک تھوڑا سا تعطل پیدا ہو گیا مجھے معاف کیا جائے اس تعطل کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی اس م... یونیورسٹی کے موجودہ ذمہ داروں کی سب سے بڑی کامیابی اور ان کا کارنامہ ہوگا کہ یونیورسٹی کا رخ پھر اب اس طرف پھیریں جس رخ پر سر سید کو چلانا چاہتے تھے اور جس ماحول میں سے وہ افراد نکلے جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا یونیورسٹی کا نام نہیں پیدا کیا ہندوستان کا نام پیدا کیا اور وہ تحریکیں چلائیں جنہوں نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا سیاسی نقشہ بدل دیا اور بھی ذہنی اور وہ شعوری نقشہ بدل دیا میں ان الفاظ کے ساتھ فراق میں شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ مجھے اس امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا میں یونیورسٹی کے رہایش سے کہتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے ایک امتحان ہے اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ خواہ میں آپ کے ہاں زیادہ نمبر پانے کے مستحق نہ ہوں لیکن خدا اور رسول کے ہاں <تصیح> <سلام> مجھے, مجھے, مجھے, مجھے مجھے مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ تمہیں خدا نے ایک ایسا ضروری موقع دیا تھا اور تم نے کوتاہی کی وہاں حق بات نہیں کہی میں الفاق ساتھ آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں